رحم الج ہم تیسرے پارے کے نصب سے تلاوت کریں گے انشاء اللہ انشاء اللہ ان شاء اللہ حق من الناس فبشرهم ان آیاتِ مبارکہ میں اللہ رب عزت ان لوگوں کا حکم ذکر کرتے ہیں جو دین حق کی مخالفت پر کمر پستہ ہے ایسے لوگ عذاب علیم کے مستحق ہیں اور ان کے اعمال ضائع ہیں پھر دنیا وال دنیا میں بھی انہیں کوئی عدل و ثباب نہیں اور آخرت میں بھی کوئی درجات مرتب نہیں اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب ان کے اوپر برسے گا تو ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا بعض لوگ کتاب کی جانب نسبت تو کرتے ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ گردانی اختیار کرتے ہیں کتاب کو صرف اس حد تک ماننا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہو اور جہاں پر ان کی مرضی کے خلاف بات ہو تو اس پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت اور برائی کا بھی تذکرہ کیا ثم یہ طب اللہ فریقم وم جب ان کے سامنے ان حکام کو ذکر کیا جاتا ہے تو سر نیچے کر کے اعراض کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں لیکن امیدیں بڑی قائم کیے ہوئے ہیں ان امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ لند مسل اللہ رادود تھوڑے بہت گناہ آخرت میں اللہ تعالی جھاڑ دیں گے اور کچھ دن کے لیے ہمیں جہنم میں اگر داخل بھی کیا تو پھر بالآخر ہم نے ہی جنت میں جانا ہے مغربی دینی ہم ماکات و دھوکے میں مبتلا ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں ان کے افطراع اور ان کے جھوٹ ان کے لیے نجات کا سامان نہیں کر سکتے ہیں یہ ہے تو اہل کتاب اور یہود و نصارہ کے متعلق لیکن ہمیں بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہیں یہ آیات ہم کہاں پر کھڑے ہیں قرآن احکام کے متعلق ہمارے اہل ایمان کے رویے کیا ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں اور حرام کردہ چیزوں پر ہم کتنا قائم ہیں دعوت فکر دے رہی ہے یہ آیات اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے غزوہ خندق کے پس منظر میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات اصحاب کرام کو تلقین کی گئی کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور فتحبی کی دعا کرتے رہا کریں اللہ مالک الملک تو الملک ملک منتشا وطن الملک میں من منتشا اے اللہ سارے اختیارات اور قدرتوں کا مالک تو ہے تیرے ہی ہاتھ کے اندر قبضہ ہے تیرے ہی ہاتھ کے اندر بادشاہت ہے جسے تو عزت عطا فرمائے اسے عزت نصیب ہوتی ہے اور جسے تو رسوا کرنا چاہے اسے کوئی رسوائی سے بچا نہیں سکتا زمین و آسمان کے تمام خزانے اور اختیارات اللہ کے پاس ہیں تو ان دعاؤں کی تلقین سے اس طرف کی اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کامیابی کی ضمانت ہے اگر اس سے کوئی شخص انحراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب سمجھے تو یہ اس کی خام خیالی ہے اہل ایمان کو اپنی دوستیوں کا تعلق اہل ایمان بھی سے قائم کرنا چاہیے وہ فارسی اس،, اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے لا تخصیل المؤمنون الکافرین اولیا اس لیے کہ جب کفار سے دوستی ہوتی ہے تو رب سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے پھر اللہ کے بنوں اور مخلصین اور اصحاب ایمان کے ساتھ ہی تعلق جوڑنا پڑتا ہے رکو نمبر چار میں اللہ رب العزت نے کامیابی کا واضح اصول ذکر فرمایا کلن کن تم تو حب فتب اللہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور اگر تم دوسری طرف سے بھی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو دعویٰ تو ہے ہم سب کا ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے کیا ان کو بھی ہم سے محبت ہے یا نہیں ہے اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے یا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے محبت ہے یا نہیں محبت تو کامل تب ہی ہو سکتی ہے جب جان سے ہو یک طرفہ محبت تو کافی نہیں ہوتی تو فرمایا فتونی محبت کا کمال چاہتے ہو تو وہ اتباہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے غب کم اللہ یکم ذروب اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی اللہ کی جانب سے بھی محبت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آپ واضح طور پر کہہ دیجیے عطی اللہ و اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ انکار کرنے والوں انحراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتے ہیں خدا کے جتنے برگزیدہ بندے گزرے ان کے نام اور ان کے باعث کے احوال ذکر کر کے اس اصول کی وضاحت فرمائی حضرت آدم علیہ السلام، نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران کا پورا خاندان جس کے متعلق یہ صورت نازل ہوئی وہ سب اسی اصول کے مطابق اللہ کی محبت حاصل کرتے رہے کہ اللہ کے نبیوں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں اور اللہ کے احکام کی تعمیل سے انہیں مدد خدافندی نصیب ہوئی آگے حضرت مریم اور ان کے خاندان کے احوال کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ منقول ہے حضرت عمران جن کے خاندان کے تعارف میں یہ صورت ہے اور اس صورت کا نام بھی سورہ آل عمران رکھا گیا حضرت عمران بیت المقدس کی مسجد کے امام تھے اور ان کی گھر والی جن کا تذکرہ ہے ان آیات میں امراۃ عمران حضرت عمران کی گھر والی ان کا نام حضرت حنّا تھا تو حضرت عمران بیت المقدس کے امام اور حضرت حنّہ ان کی گھر والی حضرت حنہ کی نظر کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے امید ادا فرمائی تو اس امید کے ہوتے ہوئے وہ اللہ سے دعا کرنے لگیں کہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی انہوں نے نظر مان لی ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ بیٹا کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ کے حضور کہنے لگیں کہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے بیت المقدس کی خدمت کیسے کر سکے گی یہ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا لئی سر کل انسا اس بیٹی کے مانند کوئی بیٹا نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت نے حقیقت میں ان کی دعا کو قبولیت سے نوازا اور حضرت مریم پیدا ہوئیں حضرت مریم سے اللہ نے حضرت علیث علیہ سلاۃسلام کو تولد فرمایا تو ان کے خاندان میں اللہ نے نبوت کے سلسلے کو جاری فرما دیا تو واقعی اس بیٹی کے معنی کو کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا جس کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نبی پیدا فرما دے نیس اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اصول کی پابندی کرتے ہوئے اتباع سنت کے مطابق اگر کوئی اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ اس کی دعا کو ضائع نہیں فرماتے جیسے کہ اس خاتون کی دعا کو اللہ نے ضائع نہیں فرمایا ہے وہ دعا ضرور رنگ لاتی ہے اللہ تعالیٰ خاندانوں میں نبوت جاری فرما دیتی ہے حضرت علیسی علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں نبی عطا فرما دی ہے اس میں نظر اور منت کا بھی ذکر ہوا آج کل بعض لوگ نظر اور منت یوں مانتے ہیں کہ مختلف طریقے ہیں نظر اور منت ماننے کے اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو فلاں کا منگتا بنا دوں وہ نظر اور منت کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کے گھر کی اور دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا یہ نظر اور منت کا صحیح طریقہ ہے تو حضرت عمران کے گھر والوں کی نظر کا ذکر فرمایا حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد ماجد تھے وہ وفات پا چکے تھے تو حضرت مریم کی پرورش کے متعلق قرآن اندازی کی گئی کون ان کی پرورش کرے گا تو حضرت ذکریہ علیہ السلۃ وسلام جو رشتہ کے اعتبار سے حضرت مریم کے خالو لگتے تھے ان کے نام قرآن کل آیا اور سبھی یہ چاہ رہے تھے کہ مریم کی پرورش ہمارے حصے میں آئے لیکن حضرت ذکریہ کے حصے میں ان کی پرورش آئی اصل میں تو رب کریم خود ان کی پرورش کر رہے تھے حضرت مریم کے لیے جو کمرہ مسجد کے متصل مختص کیا گیا وہاں جب حضرت مریم ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے انہیں پھل عطا فرماتے تھے وہ جنت کے پھل ہوتے تھے تو اللہ پرورش فرما رہے ہیں حضرت ذکریہ ایک انتظامی طور پر ان کے ذمہ دار قرار پائے جب وہ ان کے پاس جاتے تھے ان کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھتے تھے تو ان سے پوچھتے یا مریم و اللہ لکی حاضہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے پھل آئے تو وہ فرماتیں کہ اللہ نے یہ مجھے عطا فرمائے ہیں حضرت ذکریہ جو اس وقت تک کبھی صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو اللہ مجھے بغیر موسم کے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے بوڑھے ہو چکے تھے گھر والی بھی نا امید ہو چکی تھی بعض تھی اولاد ہو نہیں سکتی تھی لیکن اللہ کے حضور دعا کے لیے عرض کرنے لگے اے اللہ مجھے بیٹا فرما دوسرے مقام پر ہے یاری سنی جو بیٹا وارث بنے اس وراثت سے مراد کوئی جائیداد کی وراثت نہیں ہے علم کی وراثت ہے انبیاء کو یہ فکر ہوتی تھی اور یہ بڑی مبارک فکر ہے کہ اللہ تعالی میری اولاد میں دین کا کام کرنے والا پیدا فرما دے یہ ہے اصل وراثت جائیداد کو سنبھالنا محدود سوچ ہے تھوڑی سوچ ہے انبیاء کی یہ سوچ نہیں ہوتی حضرت ذکریہ علیہ السلات سلام نے اللہ سے دعا کی آگے ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا کیسی اللہ تعالی نے ان کو نشانی بتائی اور کس طرح حضرت ذکریہ علیہ السلام کے گھر میں حضرت لیہ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا آگے رکو نمبر پانچ میں حضرت مریم کے ذہو و طہارت عبادت خدا خوفی للہیت انابت رجوع اللہ کا ذکر ہے پھر وہ وقت آیا جب حضرت مریم کو اللہ رب العزت ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو ان سے تولد فرمانا چاہتے ہیں تو ان کو بشارت دی وہ کہنے لگے کہ وہ کہنے لگیں کہ میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا مجھے تو آج تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ولم یم سسلی بشر تو فرمایا اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہے تو اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے ازا قزا امراً فعین نما یقل الحکن فیقن وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لے تو وہ اس کو حکم فرماتا ہے تو وہ کام وجود میں آ جاتا ہے کن فرقون وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے حضرت نیثہ صلاحت واللام کے تبلد کا تذکرہ ہوا حضرت عیسی علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے المعجزات کا ذکر کیا گیا پھر حضرت عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اللہ کا ذکر ہوا زندگی بھر وہ اللہ کے دین کی طرف اور توحید کی طرف دعوت دیتے رہے اور کتاب کے احکام پر عمل کی فرماتے رہے ان کی مخالفت شدت سے کی گئی اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ دین حق پر چلنے والوں عمل کرنے والوں اور دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ حضرت امبیہ علیہ سلاوس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا حضرت عیسی علیہ سلاطلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کو شہید کرنے کا جب منصوبہ بنایا گیا تو حضرت عیسی علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پر اپنے مخلصین کی جانب رخ کرتے ہوئے پوچھا من مَنصاری الا کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھے گا تو ایک جماعت ان کے ساتھیوں میں سے کھڑی ہو گئی جن کا نام ہوا جن کا لقب حواریین قرار پایا مختصر سی جماعت ہی آٹھ دس بارہ متعدد اقوال ہیں وشحد بننا مسلمون وہ گواہ بنا کر کہنے لگے کہ ہم رب کے فرما بردار اور حق پرستوں کی جماعت ہیں ہمارا مرنا جینا رب کی رضا کے لیے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے اللہ کے کہتے ہیں و مکر و مکر اللہ خیر ساری دنیا خلاف ہے اور وہ اپنے مکر و فریب کے ساتھ ان حضرات کے پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام فرمایا اور انہیں کامیابی سے ہم کنار فرمایا اللہ ہم سب کو بھی کامیابی رسیب فرمایا عمران رکو نمبر چھ میں اللہ, اللہ العزت حضرت غیثیٰ علیہ السلات وسلام کے ساتھ اپنی مدد کے وعدے کا تذکرہ فرماتے ہیں حضرت غیثیٰ علیہ السلام کے گھر کا جب محاصرہ کر لیا گیا تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے حضرت غیثیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور چار وعدے کیے انی متوفی کا میں تمہیں پورا پورا حصول کر لوں گا ورافیوں کا الہیہ اور اپنے پاس اٹھا لوں گا و متاہر کمین الزین کفرو اور کافروں سے تمہیں میں پاک کر دوں گا کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے و جائل اللزی طبع کفوک الزین کفرو اور تمہارے ماننے والوں کو ان لوگوں کے اوپر برتری دوں گا جو تمہارا انکار کرنے والے ہیں قیامت کے دن تک یہ اللہ رب العزت نے حضرت علیہ السلام سے چار وادے فرمائے اور ان وادوں کی تکمیل فرمائی حضرت عدیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر حیات ہیں یہ بنیادی نظریہ ہے اہل ایمان کا اور کتاب و سے ثابت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلات آخر زمانہ میں تشریف لائیں گے احادیث متعدد اس کے اوپر شاہد ہیں اور ماننے والوں کو فوقیت اور اقتدار آج بھی میسر ہے ماننے والوں میں عیسائی بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی برحق تسلیم کرتے ہیں تو یہود تھے جو یہود ہیں جو حضرت عئی علیہ السلام کو نہیں مانتے تو پہلے مسلمانوں کے پاس اقتدار رہا اور اس کے بعد عیسائیوں کے پاس ہے یہود تو ان کے سہارے جی رہے ہیں اگر عیسائی آج ہاتھ اٹھا لیں تو یہود کا کوئی پرسانِ حال نہ ہو پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام کے متعلق جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا اس کی نفی فرمائی جو طبقہ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے دلیل دی تھی نذران کے عیسائیوں نے کہ حضرت علیسہ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور بیٹے ہونے کی دلیل یہ دی کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے اگر کوئی باپ ہے تو بتائیے یہ اس بات کی دلیل دی انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے تو جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوا ہے وہ رب کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو جو باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے وہ بھی رب کا بیٹا نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا اور جب یہ لاجواب ہو گئے اور پھر بھی ماننے کی طرف نہیں آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلا دی کہ اچھا اگر تم نہیں اس طرح سے مانتے پھر آؤ پھلے میدان کے اندر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تم اپنے بچوں کو لے آؤ میں اپنے اہل عیال کو لے آتا ہوں جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر کھلے میدان میں آ گئے اور جو آئے تھے عیسائی نظران سے انہیں کہا کہ تم بھی آ جاؤ لیکن وہ حضرات آنے سے منحرف ہوئے اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے چہرے سچے نظر آتے ہیں اگر ہم ان کے مقابلے میں چلے گئے تو ہمیں اندیشہ ہے کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے تو یہ دعوت مباحلہ سے متعلق آیات ہیں اور اس سے اگلے رکو میں رکو نمبر چھ میں ایک مشترکہ بات کی طرف دعوت دی گئی اور بلایا گیا اے اہل کتاب اس درمیانی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور آپس میں کسی کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر یہی تمام انبیا کی تعلیم ہے تمام کتابوں کے اندر تحریر ہے اور یہ وہ عالمی اور انٹرنیشنل سچ ہے جس کی طرف پوری دنیا کو رب دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے انبیاء اور ان کی کتابوں میں یہ مشترکہ تعلیم ہے جیسے تمہارا یہ دعویٰ غلط نکلا اور تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ حضرت علیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اسی طرح تمہاری یہ بات بھی غلط ہے جو یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے حضرت عیسی علیہ السلام عیسائی تھے فرمایا نہیں نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے ولاکن کانہ حنیف مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے اور اسی کی جانب یکسو اور اسی کی فرما برداری کا ہم وقت اظہار فرمایا انہوں نے ماں کانہ مین المشرکین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور سب سے زیادہ قریبی تعلق اور حق اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اصحاب ایمان کو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو تمہارے دعوے غلط ہیں تو ان کے اس دعوے کی تردید ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ کا یہودیت یا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں تھا آج کیا ہم اپنے اوپر منتبت کرتے ہوئے عیسائیت کو سوچ سکتے ہیں آج بھی مسلمانوں کے مختلف فرقے اپنے مختلف لقب رکھتے ہوئے اپنے متعلق سوچتے ہیں وہ فلاں بزرگ ہمارے مذہب پر صحابہ و آہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آج فرقوں والے کیا سوچتے ہیں جو اپنے اپنے نام رکھے میں ہیں انہوں نے ہمارا نام یہ ہمارا نام یہ ہمارا نام یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان لوگوں کے مذہب پر تھے آج جو فرقوں میں تقسیم ہیں الگ سے نہیں وہ حق کے علم بردار توحید پرست اور خدا کے دین کی طرف دعوت دینے والے تو یہ آیات ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ ہم نے اپنے انبیاء اور ان کی کتابوں کے تعلیم تا ان کی کتابوں میں درج تعلیمات کے اوپر ایمان رکھنا ہے نہ کہ یہ اپنے مذہبی تفریق اور پھر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے رکو نمبر آٹھ میں اہل کتاب جب دلائل میں لاجواب ہو گئے تو اسلام سے روکنے کے لیے برگشتہ کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگے ان کی کوشش کا ایک حصہ یہ تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو کہتے کہ تم ایسا کرو جب دن چڑھے تو ایمان لے اور جب رات ہونے لگے تو کفر کی طرف آ جاؤ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعی اسلام میں کوئی ایسی بات اور مسئلہ ہے یہ سچا دین نہیں ہے ورنہ یہ پڑھے لکھے لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن شام کو دوبارہ یہ اسلام سے برگشتہ ہو تو یہ اس ابتدائی زمانے میں لوگوں کو اسلام سے بردشتہ کرنے کے حوالے سے ان کی سازشیں اور ان کا یہ منصورت کا اللہ کہتے ہیں تم جو مرضی تدوینیں بناتے رہو میری جو ہدایت یافتہ مخلصین کی جماعت ہے وہ تمہارے ہر قید و مکر سے محفوظ ہیں اور تمہاری ان مکر و فریب اور چالبازیوں کا ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اس زمانے میں ان کی یہ سازشیں تھیں ان میں سے بعض کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے تو آج کل تو زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی سازشیں بھی بڑی ترقی کر کر چکی ہیں تو کس کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے سے اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کے ذریعے سے مختلف سکالرز کو کھڑا کرنے کے ذریعے سے آج کل کے اصحاب ایمان سادہ لو نوجوان مرد و خواتین ان کو اپنے جال میں پھنسا کر دین سے برگشتہ کرنے ہمارے قرب و جوار میں ایسے کئی نعرے لگانے والے موجود ہیں کوئی آزادی کے نعرے پر کوئی کسی نعرے پر اصل میں یہ سارے وہی منصوبے ہیں کہ اسلام کے اوپر ان کو پختہ نہ دیا جائے اللہ کہتے ہیں ایک اور بھی کا طبقہ ہے کابکہ جن کی دیانت کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس ایک گرہم بھی اگر رکھ جاؤ تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں کھا جاؤں اور مجھے واپس نہ کرنا پڑے جن کی بدیانتی کا دنیا کے معاملے میں یہ حال ہے وہ دین میں کیا دیانت کا اظہار کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا صحابہ کی صفات کے متعلق ان کی کتابوں میں جو حق مذکور ہے وہ کیسے اس کو ظاہر کریں گے ایسے بدیانت لوگ ان کے رہنما پنے بیٹھے ہیں دوسروں کا مال اپنے لیے حلال سمجھتے ہوئے کہتے ہیں لئی سا علیہ فلم سبیل یہ سارے کے سارے لوگ جو ہمارے علاوہ ہیں یہودیوں کے علاوہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کا مال ہم کھا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ان کا مال ہمہ وقت ہمارے لیے حلال ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے منائے گئے معاذ اللہ تعالیٰ وہ یقین اللہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ نے ایسی کوئی بات ایسی نہیں فرمائی اللہ اکبر یہاں وہ شعر یاد آ علامہ اقبال رحمتہ اللہ کا خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی آئیاری ہے سلطانی بھی آئی جہاں سلطان بھی چالاکیاں مفاد پرستیاں لوگوں کو لوٹنے اور دوسروں کے مفادات کو اور تدبیروں اور مکر و فریب کو نافذ کرنے کے حوالے سے فریب خردہ ہو اور جہاں کے درویش قبا پوش اور جب و دستار پہننے والے بھی اپنے وطن اور اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو غلط مسائل بتا رہے ہوں وہاں سادہ لو گندے کی طرف تو یہودیوں کا یہ حال بن چکا اور آج کل ایسی صورتحال سے ہمارے بھی کچھ ایسے حالات بنتے نظر آتے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے نہ ارباب اقتدار کے اندر کوئی عوام کی خیرخواہی کے جذبات و احساسات نظر آتے ہیں دنیا کے حوالے سے خیرخواہی کر لیں دین کی خیرخائی تو بڑی دور کی بات ہے دنیا میں بھی خیرخائی دنیا اور اسباب معیشت کے حوالے سے بھی خیرخواہی کے جذبات نہیں عوام کی خیر خواہ کے اور جو لبادہ اوڑھے ہوئے تقدس کے اور بزرگی اور پیشوائی کے ان کے حالات بھی بہت پتلے اور بڑے نازک ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے یہ اللہ نے منظر کشی کی ہے پوری یہ حالات تھے ماکان علیبشرین رکو نمبر آٹھ میں فرمایا عیسائیوں کی ان بات کی تردید فرمائی گئی جو وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خود ہمیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں ماضی اللہ تعالی غلط عقیدہ گھڑ کے انبیاء کی طرف نسبت کر دیتے تھے غلط عقیدہ آج کل بھی کچھ لوگ توحید کے برخلاف ایسے عقیدے قائم کر کے ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے کوئی قرآن کی یا کوئی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل جائے جو ہمارے شرک کی تائید میں پیش کیا جا سکتا انہیں دماغ کو خالی کریں ذہن میں سے سب باتیں نکالیں پھر قرآن کو غور و فکر کریں اور تدبر کریں قرآن بنائے گا بتائے گا توحید کیا ہے پہلے سے اپنا مذہب بنا کر اپنے مسلک کی تفریق میں جم کر جب قرآن کو سٹڈی کریں گے تو پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کو, اس کو ڈالنے کی کوشش کریں گے وہ حق کی تلاش نہیں ہے حق کی تلاش یہ ہے سب چیزیں نکال دو اور قرآن کو سادہ انداز میں سمجھو میرا رب سے کیا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اللہ کہتے ہیں ماکان علیہ بشرِ نہیں ہوتی ہے اللّہ کتاب کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے جس کو اللہ نے کتاب و حکمت اور نبوت سے نوازا ہو وہ یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کون ربا تم رب کے بندے بن جاؤ اللہ کی تعلیم انبیاء کی تعلیم یہی ہے اور نہ ہی وہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنانے کی دعوت دے سکتا ہے رکم بالکف رباد تم مسلمون تم فرما برداری اور اسلام کی طرف آؤ اور وہ تمہیں گفر اور انحراف کی طرف دعوت دے ایسا کیسے ہو سکتا ہے رکو نمبر 9 رکو نمبر نو میں فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام وسلام کے اصول دین مشترکہ ہیں حضرت عیسی علیہ السلام ہوں موسی علیہ السلام ہوں ان سے قبل کے انبیاء ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کے اصول دین ایک توحید رسالت آخرت جنت دوزخ کے متعلق قائد کوئی نبی کسی کسی دوسرے نبی کے تعلیم کے ہرگز خلاف نہیں نہ کسی کی تعلیم کسی دوسرے کے خلاف ہے اور نہ کسی کا پیغام کسی دوسرے پیغام کے خلاف ہے دین اللہ یہ وہ ایسائی تم جو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہو تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور بات کو تسلیم کر لیں تمہارے کہنے پر اور مان لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کل آپ ان کو بتا دیجیے آمنا منا ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور ان تمام کتابوں اور تمام نبیوں پر اللہ کی طرف سے جو سابقہ زمانے میں نازل ہوتی رہیں اور آتے رہے و میں یب تغی غیر اسلامی دین الفلاں اقبال بن ہو اسلام تمام نبیوں کا دین ہے آدم علیہ السلام کا بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے سب کو ہم نے تسلیم کر لیا اور اس دین کے علاوہ کوئی قابل قبول دین نہیں ہے یہ تم نے اپنی طرف سے باتیں بنا رکھی ہیں حق کو جانتے بوجھتے انکار کرنے والے ہدایت کیسے پا سکتے ہیں پتہ ہے ان کو کتاب میں یہ لکھا ہے جانتے بوجھتے اس کو غلط لبادہ پہناتے ہیں غلط معنی ذکر کرتے ہیں لیکن جو سچے دل سے توبہ کرنے کی طرف آ جائیں تو ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں مدد اور نصرت فرمائیں گے لیکن اگر کوئی کفر کے اوپر مر گیا فلاں یقبلہ مناحدین میل الارضابً زمین بھر کر اگر سونا بھی پیش کر دے کہ مجھے عذاب آخر سے نجات مل جائے تو اس کی ہرگز نجات نہیں ہو سکتی کوئی اسے بچا نہیں ہو سکتا, صدق اللہ علیہ وسلم آرے سکتا ارے الحمد للہ مکمل ہو چکے ہیں چوتھا پارا شروع ہونے والا ہے رکو نمبر دس اس کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی محبت کی چیز اللہ کے رستے میں خرچ کرو پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ نکمی اور گھٹیا چیز نہیں بلکہ پاکیزہ اور عمدہ چیز اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور یہاں فرمایا جس چیز سے محبت ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو حضرت صحابہ کے بڑے واقعات ہیں عیسائیتِ مبارک کا پر عمل کرنے کے اعتبار سے انہوں نے اپنے مال میں غور و فکر کیا جو پسندیدہ اور محبت کا مال تھا وہ لے کے آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر دیا اور آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے میں تقسیم فرما دیے کلو تعام کا بنی عیسائی اسرائیل یہود کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی ملت پر ہم ہیں تم اس لیے نہیں ہو مسلمانوں کہ تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اونٹ کا گوشت حرام تھا تو اس کا جواب دیا گیا کہ کوئی ایسی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اونٹ کا گوشت حرام ہو یہ تو ایک عذر کے سبب سے حضرت یعقوب علیہ اللہت واللام نے اپنے لیے ممنوع فرمایا تھا اور بعد میں یہود پر کسی سبب سے اس کی حرمت کا حکم بعد میں آیا تو اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سراسر غلط ہے یہودیوں کے ایک اور اعتراض کا بھی جواب دیا گیا جو وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے مکہ میں بیت اللہ کا اللہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تو بیت المقدس کے ساتھ ہے تو اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جو اللہ کا گھر بنا وہ کابۃ اللہ ہے اللزی النا سی اول بیم وز عناصِ لذیح بے بختہ مبارک محدود یہ عالمین کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے اور برکات اور تجلیات کے نزول کا مرکز ہے اور یہاں واضح نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں ایک نشانی مقامی ابراہیم بھی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک یہاں پتھر پہ لگے ہوئے اور ان کی تعمیر کی گواہی دے رہے ہیں تم کیسے کہتے ہو کہ اس کے بلے کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے اہل کتاب اول تو خود ایمان نہیں لاتے تھے اور جو ایمان لاتے تھے ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے اور مومنین کے درمیان میں تفریق ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے چنانچہ اسی سلسلے میں ایک پس منظر میں آیا ان رکو نمبر گیارہ کے شروع میں ایک واقعہ اس کا پس منظر اوس اور خزرج کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات پیش آ گئے اسلام کے بعد تو آپس میں محبت ہو گئی تھی لیکن زمانۂ جاہلیت میں ان کے درمیان میں لڑائیاں چلتی رہی تھیں تو یہود <تصفح> نے ان کو آپس میں اکٹھے بیٹھا دیکھ کر زمانۂ جاہلیت کے اشعار ان کے درمیان میں پڑھے کہ ان کے درمیان میں دوبارہ سے تفریق اور انتشار اور جنگوں کے متعلق حالات پیدا ہو جائیں اور یہ مسلمان اکٹھے آپس میں نہ بیٹھ سکیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلات و تشریف لائے اور ان کے درمیان میں محبت دوبارہ سے پیدا فرما دی اور فرمایا اللہ نے بھی اس پر آیات نازل فرمائیں واقع تسم بحبل اللّہ جمیم ولافر رکھو تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو تم تو آخر مقام تک پہنچ گئے تھے اور جہنم میں گرنے والے تھے اللہ شفا قفرت منارفان کستنا اللہ نے تمہیں وہاں سے بچایا ہے اور نکالا ہے تو اللہ کی اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ تم آپس میں اب اتفاق و محبت کے ساتھ زندگی گزارو انتشار و اختلاف ہرگز نہیں ہونا چاہیے یہ وہ آیات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے یا یوح الضین عامن حق وقاتی ولا مت النّۂ باد مسلم خطبۂ نے کہا میں یہ آیات کا انتخاب اس میں بڑی ساری حکمتیں ہیں لیکن جو سب سے بنیادی حکمت نظر آتی ہے میاں بیوی بی کو آپس میں ہمیشہ کے لیے ایک پائیدار تعلق اور ایک قائم رہنے والی محبت کے سلسلے سے منسلک ہو جانا چاہیے اور کسی اختلاف اور انتشار ڈالنے والے کی بات کی طرف کام نہیں کرنے چاہیے یہ اس پس منظر میں نازل ہونے والی آیات اور فرمایا ول تک من کو ممتوں یہ تمہارے بیچ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دعوت اللّہ کا فریضہ انجام دے امر بالمعروف اور نہیں انلمن المنکر امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے بھلائی کا حکم نہیں ان المنکر برائی سے روکنا بھلائی کا حکم بڑا آسان ہے لیکن برائی سے روکنے میں آگے سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا آدمی بعض دفعہ کردار کشی پہ اتراتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے لوگوں کو یہ فرماتے رہتے کہ تم نماز پڑھا کرو آج کیا کرو تو اس اس بات پر اختلاف نہیں ہونا تھا لیکن جب بتوں کی تردید کی کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے یہ نہیں عدل منکر ہے تو وہاں سے اختلاف شروع ہوا اور آج بھی اگر کسی کو یہ کہیں کہ نمازیں پڑھا کریں روزے رکھا کریں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا لیکن آپ یہ کہیں گے نا گانے نہ سنا کرو اور یہ جو بے پردگی ہے یہ چھوڑ دو یہاں سے اختلاف شروع ہو جائے گا اس لیے ہمارے ساتھی آدھے حکم پر عمل کرتے ہیں اور آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں وہ بڑا سخت کام ہے اللہ نے دونوں کاموں کی ذمہ داری لگائی ہے امر بالمعروف نہیں انل المنکر باؤلائی کا ام کامیاب ہے وہ جماعت جو امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کرے جب یہ آیات کا ربط دیکھیے اس سے پہلے اوس اور خضرت کے درمیان میں جو اختلاف یہودی ڈلوانا چاہتے تھے اس اختلاف کو ختم کروایا اور ساتھ ہی کہا امر بالمعروف اور نہیں علمکر یعنی تم اپنا مقصد اور مشن متعین کرو تمہارا کوئی مقصد اور مشن نہیں ہوگا تو لوگ اختلافات ڈالتے رہیں گے تمہارے بیچ اور آج یہی ہو رہا ہے مسلمان اپنے مقصد سے غافل ہو گئے کرنے کے کام کی طرف متوجہ نہیں تو دنیا داری کے چکروں میں ہیں اس وجہ سے اختلاف ڈالنے والے اختلافات ڈال رہے ہیں ایک مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہمارے ایک دوست ہیں میں ان کے خاندان کا تذکرہ نہیں کرتا میرا بڑا گہرا تعلق ہے ان سے ان کا قبیلہ مشہور ہے وہ بڑے لڑاکے ہیں کچھ ایسی ذاتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں بہت لڑتی ہیں تو اکثر ایسا ہوتا تھا رمضان میں میں ان کی صلح کرواتا تھا ان کے کزنوں کی اور بچوں کی دوسرے تیسرے دن میں کہتا یار تی لڑتے ہی رہتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح سے دیکھتے ہیں اگر ہماری کسی سے لڑائی نہ ہو تو پھر ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ حال آج مسلمانوں کا ہے جہاز چھوڑ دیا ہے مشن بھول گئے ہیں مقصد زندگی ختم ہو گیا ہے تو اب آپس میں لڑ رہے ہیں پوری دنیا میں دیکھیں کہاں مسلمان کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے اور پوری دنیا میں دیکھیں کہاں کافر آپس میں لڑ رہے ہیں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں فلسطین ہو کشمیر ہو جو علاقہ اور اگر مسلمان حکمرانوں کو دیکھیں تو وہ اپنوں کو مار رہے ہیں یہ دہشت گرد ہے یفلاں یا فلاں, ہے، یا فلاں ہے۔ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے مصر میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ کیا حال کیا ہے انہوں نے وہاں کی ان نوجوانوں کا چیلوں میں پکڑ پکڑ کے بنگلہ دیش میں کیا حال کیا ہے دنیا کے کون سے ملک ہیں جہاں مسلمان کافروں کے خلاف تو اللہ نے یہ آیات یہاں ملا کر ذکر فرمائی آپس میں اختلاف تب ہی ختم ہوں گے جب اپنے مشن اور اپنے مقصد کو تم ایک سمجھو گے اور ایک مناؤ گے اور پھر خیر امت کا سبق کن تم خیرہ امت نخر ناصر معروف وطن منکری و منو نب تم بہترین امت ہو یہ امت محمدیہ کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے تم بہترین امت ہو بہترین اس لیے کہ تمہارے قد بڑے خوبصورت ہیں اور تمہارے چہرے بڑے حسین و جمین ہیں نہیں تمہارے عمل اور ذمہ داریاں سب سے بہترین ہی ہیں وہ عمل اور ذمہ داریاں کیا ہے تامرون بالمعروف تم امر بالمعروف وطن عن منکر نہیں انل منکر کرتے ہو و تو من بہ اور تم ایمان بلّہ کے اوپر قائم ہو اگر یہ وصف ختم ہے تو خیر نہیں ہے خیر تب تک ہے جب تک یہ وصف موجود ہے اور جتنے یہ وصف ہیں اتنی خیر ہے جتنے یہ وصف نہیں ہے تو خیر سے معرومی ہے تو میں ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میرے اندر کتنی خیر ہے اور تو اور اگر گھر والوں کو بھی اچھی اچھی باتیں کہتے رہیں گے تو وہ نہیں لڑیں گے لیکن اگر کہیں گے نا یہ نہ کرو تو وہاں سے لڑائی شروع ہو جائے گی لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں خود کو بھی کہ اگر کوئی غلط بات ہم کر رہے ہیں دوسرا سمجھائے ہمیں تو ہمیں برا نہیں منانا چاہیے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یہ اسلام کا مصف ہے اور اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر فرمایا لئی عظر رکوم اللہ ایسا ہے بھائی مان اگر تم خیر کے معیار پر پورا اترو گے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہاں اگر تم اپنے مقصد اور مشن کو فراموش کر دو گے تو پھر تمہیں کوئی ذلت سے بچا نہیں سکتا البتہ اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ضرور ہے جو حق پرستوں کی جماعت ہے اور حق پر قائم ہے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی آیات میں رکوع نمبر بارہ میں اللہ رب العزت ان کی تعریف فرما رہے ہیں اور اسی رقوع میں اللہ تعالیٰ نے خارجہ پالیسی کے اصول متعین فرمائے یا صاحب ایمان لوگوں تم غیروں کو اپنے رازدان مت بناؤ اپنے راز ان کو بتایا نہ کرو تمہارے راز جب ان پر کھلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ان کے درمیان لڑائی کیسے ڈلوائی جائے کن کو کھڑا کیا جائے ان کے درمیان انتشار اور تفریق کے لیے رازوں سے وہ اپنے مفادات کی تخلیق ہو قرآن کو دیکھتے ہوئے اگر خارجہ پالیسی بنائی جائے تو ملک امن اور سکون کے ساتھ چلے آج یہی ہو رہا تمہاری دوستیاں آپس میں ہونی چاہیے تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کبھی کبھی ان کے منہ سے بغض و عداوت ظاہر ہو وہی اکبر ان کے دلوں میں جو کینا ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ملائی تو ہبو نہ پینگے ڈالتے ہو اور دعوے رکھتے ہو ولاو ہبو نہ تم سے کوئی محبت نہیں ہے وہ جب تم سے ملتے ہیں تو تمہاری دو چار باتیں طرف داری میں کر دیتے ہیں تمہارے خلاف اگر تم اصول پر قائم رہو گے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ و تصویروں کو لایا ضرور شیعہ ان کے ہزار مکر بھی ناکام ہو جائیں گے لیکن تم استقامت دکھاؤ مگر تم مفاد پرستیوں میں مبتلا ہو گئے اور تم نے حقیقت اور اصول پرستی کو پسندی کو چھوڑ دیا تو پھر تم بھی ذلت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا آگے اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے احوال واقعات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور کمپیریزن پیش کیا ہے تجزیہ انالیسس تحلیل کیوں شکست ہوئی تھی کیوں فتح شکست سے تبدیل ہوئی تھی کیا اسباب تھے کیا وجوہات تھی تجزیہ کر کے اللہ نے انہیں بھی سمجھایا ہے اور اللہ بعد میں آنے والوں کو بھی درس دیتے اور اس پس منظر میں اللہ سمجھا رہے ہیں کافر تمہارے دوست نہیں مومن تمہارے دوست ہیں تمہاری خارجہ پالیسی کافروں سے تعلقات کیسے ہونے چاہئیں ان ساری باتوں کے پس منظر اور سیاحت میں اللہ احد کے واقعے کو ذکر کر رہا ہے یہ بے ربط باتیں نہیں ہیں یہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالی لیکن ہم سمجھنے والے تو بل تو فرمایا بائز غد وتمناہ کتب المؤمنین مقاعدہ للقتال آپ اپنے گھر سے نکلے مومنین آپ کے ساتھ تھے پہلے آپ نے مشورہ فرمایا کہ مدینے میں رہ کر جہاد کیا جائے یا باہر نکل کے جہاد کیا جائے مشورہ یہ ہوا کہ باہر نکل کے جہاد کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے میدان احد کی طرف منافقین بھی روا روی میں کچھ اس کی بھی جماعت عبداللہ بن بنوبئی کی قیادت میں ساتھ تھی لیکن عہد کے قریب پہنچ کر وہ واپس آ گیا تین سو بندے لے کر واپس آ گیا پیچھے سات سو رہ گئے ہزار کا لشکر تھا پیچھے سات سو رہ گئے ان سات سو میں سے بھی کچھ ایسے دو قبیلوں کا ذکر اللہ نے فرمایا اظہم طاع فتح نے کو ایک بنو و اور دوسرے بنو سلمہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے قدم بھی ڈگمگانے لگے لیکن پھر بعد میں وہ پختہ ہو گئے اور اللہ پر ہی اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ وہاں باتیں کر رہے تھے یہ تو تین ہزار کا لشکر کافروں کا یہ اسباب سے مسلح اور لیش اور ہم کیسے ان کے مقابلے میں جم سکیں لڑائی کر سکیں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا اللہ نے فرمایا تم بڑے کمزور تھے میرے بدر میں میں نے وہاں تمہاری مدد کی تھی تو اب کیوں نہیں تمہاری مدد کروں گا تم اپنے آپ کو قائم رکھو اصولوں کے اوپر تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے استقول للمؤمنین اب غزب بدر کے کچھ احوال شکر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم ایمان کی سخبندی فرماتے ہوئے بشارت دے رہے تھے پریشان نہ ہو وہ یہ کافر جو مرضی اسباب کا بندوبست اور انتظام کر کے آئے اور ان کے معاون لشکر ان کے پیچھے آ رہے ہیں اللہ نے تمہاری مدد کا وعدہ فرمایا ہے بھی سلاست من الملکت منزلین تین ہزار فرشتے میں تمہاری مدد کے لیے ابار دوں اور اگر پیچھے سے کوئی اور ان کی مدد اور کمک آئی تو بے خمسط اعلیٰ فمر الملائقتی مصمین پانچ ہزار فرشتے تمہاری مدد کو آ جائیں گے ماں جالہ اللہ اللہ بشرالکم اللہ نے اسے خوشخبری بنا دیا اطمینان قلبی کا سبب بنا دیا اصل مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اسباق اختیار کرنا اپنی جگہ اہم ہے لیکن اسباق پر بھروسہ نہیں بھروسہ اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے ہمارے استاذ جن سے ہم نے تفصیل پڑھی ایک شعر سنایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحم فرمائے توکل میں فرق توکل میں اور کام چھوڑ کر بیٹھ جانے میں توکل نام ہے اس کا کہ کر خنجر تیز اپنا توکل نام ہے اس کا کہ کر خنجر تیز اپنا پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر دے اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تو یہ توکل نہیں ہے یہ تو تعطل ہے توکل یہ ہے اسباب پورے اختیار کرو انتظام پورا اپنی طرف سے توفیق کے مطابق پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو یا اللہ میرے بس میں جو تھا میں کر کے لے آیا ہوں اب آگے تو مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزب کے واقعات میں بدر کا حوالہ دیا ہے اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ پر تمہیں توکل اور اعتماد کرنا چاہیے آل عمران رکو نمبر چودہ میں واقعہ یہ پیش آیا غزبۂ بدر تو سن میں ہوا تھا اس میں شکست فاش ہوئی کافروں کو انہوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے سخت تیاری کی اسی تیاری کے سلسلے میں انہوں نے سود پر قرضے بھی لیے اور سامانے سرب و حرب انہوں نے اکٹھا کیا مسلمانوں کے خلاف اگلے سال غزوہ احد پیش آیا اور غزوہ احد میں ابتدا مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی لیکن ایک معاملہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک جماعت کو ایک مقام پر کھڑا فرمایا کہ تم نے یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا تعاقت میں ثانی ہو ادھر سے فتح ہو گئی اور مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو جو یہاں پہاڑی درے پر حضرات موجود تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ اب وہ حکم ختم ہو گیا ہے تو فتح ہو گئی ہے اب ہم اپنے بائیوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اسباب سامان کو یکجا کرنے میں لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے نبی نے تمہیں کھڑا کیا ہے تو جب تک نبی اجازت ندی تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں تھا تو وہ جو فتح کے حالات تھے اور فتح کے قریب صورتحال حال تھی وہ بظاہر شکست میں تبدیل ہو گئی اور ستر صحابہ شہید بھی ہو گئے قید کوئی نہیں ہوا مسلمان قید نہیں ہوتے تھے شہید ہو جاتے تھے یا خاصی بن کے واپس آتے تھے جو رت بہادری اور عظیمت ان کا نشان تھا تو شہادتیں بھی ہوئیں اور زخم بھی لگے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وصبہ میں زخمی ہو گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بھی خبر مشہور ہوئی تو اس ظاہری طور پر شکست خردہ ہونے کی حالت کے متعلق بعض حضرات نے یہ سوچا اور شاید انہوں نے بات بھی کہی ہو کہ انہوں نے بڑی تیاری کی تھی کافروں نے اور انہوں نے قرضے بھی لیے تھے لوگوں سے لڑائی کے اسباب تیار کرنے کے لیے سود پر تو اگر ہم بھی کوئی اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یا نہیں اللہ تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں غزوہ احد میں بظاہر شکست یہ بھی تمہاری تربیت کا حصہ ہے یہ اللہ حالات لے کے آتے ہیں تم عظیم مقصد اور مشن کو پہچانو اللہ کے حکم کے خلاف سوچو بھی نا سود اللہ نے حرام کیا ہے یہ جنگ میں بھی حرام ہے یہ امن میں بھی حرام ہے سود کی اجازت نہیں ہے اس عصایت مبارکہ میں الفاظ یہ ہیں لاتاقل ربا اضافہ مضافہ سود کو مت کھاؤ دگنا چگنا کر کے جب کیس چل رہا تھا عدالتوں میں سود کے خلاف کہ سود ختم ہونا چاہیے تو جو سٹیٹ بینک آف پاکستان یہ پہلے کی بات بتا رہا ہے ابھی کی صورتحال قدر مختلف ہے اب ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ دو ہزار کے شروع میں سود ختم اللہ کرے اس پر قائم رہے اللہ تعالیٰ نے ہمت و توفیقہ عطا فرمائی اور جن سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کروایا ہے اللہ انہیں بھی توفیقہ عطا فرمایا تو اس وقت جب یہ کیس چلتا تھا اور دلائل دیے جاتے تھے مخالفت میں بھی موافقت میں بھی تو جو سرکاری وکیل تھے سٹیٹ بینک کے انہوں نے یہ آیت پیش کی کہنے لگے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا اے سود کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ تو سود تو ایک سرٹن پرسینٹیج ہوتی ہے اس کی قائبر جو کراچی انٹر بینک ریٹ ہوتا ہے آج کل شاید وہ گیارہ بارہ پرسینٹ چل رہا ہے پچھلے دنوں بیس پرسینٹ کے آس پاس کیا ہوا تھا کبھی یہ نیچے آتا ہے تو یہ تو دگنا چگنا نہیں ہے تو تھوڑا سا ہے تو اللہ نے دگنا چگنا سے منع کیا ہے مطلب ان کا یہ تھا کہ تھوڑا بہت ٹھیک ہے منع ہے اللہ اکبر حالانکہ دوسرے مقام پر اللہ کہتے ہیں جو سود رہ گیا ہے سب چھوڑ دو ورنہ اللہ کی طرف سے لانے چلے تو دیکھیں جب عمل کرنے کے لیے انسان تیار نہ ہو تو شیطان اس کو کہاں کہاں سے باتیں سکھاتا ہے یہ جو دگنا چگنا کرنے والی بات ہے یہ اصل میں اس کی قباحت اور شناعت کو بتانے کے لیے ہے سود عموماً کئی گنا بڑھ جاتا ہے اصل سے پاکستان کے سود کا کیا حال ہے پاکستان میں انٹرنیشنل لون لیے ہوئے ہیں تو اس میں جو اصل اماؤنٹ ریپے کر رہا ہے اس سے کئی گنا سود کی رقم ہے جو اسے دینا ہے جہاں سود آتا ہے وہاں دگنا چگنا خود ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک سود کی بدترین اور کبھی ترین شکل کی شناخت اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دگنا چگنا کا لفظ بولا ہے اس نے اس لفظ کو پکڑ لیا کہتے دگنا جگنا حرام ہے جی تھوڑا سا حرام نہیں ہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے تو اس سے قبل کی آیات میں جو پڑھا کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کا کیا حال کیا تھا آہد مسلمان کیا کر رہے ہیں قرآن مجید کے احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے تو جنگ کی تیاری کے سلسلے میں تمہیں سود پر قرضے لینے کی ضرورت نہیں کسی مسلمان کے دل میں اللہ کے حکم کے خلاف جانے کا خیال اور احساس بھی نہیں ہونا چاہیے خدا و رسول کی اطاعت کے اوپر تمہیں استقامت اختیار کرنی چاہیے اس لیے فرمایا واطی اللہ و رسول اللہ, اللہ تمہارے اوپر رحم تبھی ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی طاقت پر تم استقامت اختیار کرو گے ہاں اگر غلطی ہو جائے تو اس پر تو وہ استغفار کر لو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور معافی عطا کرنے والے ولا تہینوں ولا تحزن وان تم اللہ نہ ان کبھی <ہوئے> ایسا ہوتا ہے جب انسان کو زخم لگ جائیں اور پورا گندہ حال ہو تو دل میں خیال ہے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا دل میں احساس سے کمزوری آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی چونکہ تربیت فرما رہے ہیں اس لیے اللہ کہتے ہیں ولا تہن ولا تحظن و ان تم نہ ان کن تم کمزوری مت دکھاؤ غم مت دکھاؤ تم ہی غالب ہو ان کن تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو ان تم اللہ کے فیصلے ایمان کے ساتھ ایم سس فقط مسل کو مکرم اب آگے اللہ حکمت ذکر کر رہے کیا ہوا اگر تمہیں زخم لگ گئے ان کو بھی تو جنگ بدر میں زخم لگے تھے وطن کامن و داو لا بے اناس یہ ہم باریاں لگاتے رہتے ہیں کبھی ان کی باری آ کبھی تمہاری باری آ ان کی باری لگانے کے مقاصد دور ہوتے ہیں تمہاری باری لگانے کے مقاصد دور ہوتے ہیں اب ان کی باری لگانے میں کیا حکمتیں ہیں اللہ نے وہ حکمتیں ذکر فرمائی ہیں ایک تو یہی کہ اللہ تعالی باریاں لگاتے ہیں اور یہ اللہ کی حکمت ہے دوسرا یہ ویت زمین کم اللہ چاہ رہے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کرو تو عطا کرو اس کے لیے شہید ہونا ضروری ہے ویت تخمین کم شہدا اللہ کو کچھ پسند آ جاتے ہیں بندے اس کو شہادت کا درجہ عطا کرنا حضور خواہش کیا کرتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں اللہ کے رستے ویت تخمین کم شہدا اور ایک یہ بھی ولیم صلی اللہ الزینہ آمن ویم حق اللہ نکھارنا چاہتے ہیں اصحب ایمان کو یہ ہیں میرے مخلص اور میرے پر کزیدہ بندوں کی یہ جماعت جو ہر رستے میں باوجود زخم خوردہ ہونے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ولیما صلی اللہ الزینہ آمنویم عقل کافرین اور اس حالت میں بعض دفعہ وہ جو ادھر ادھر سے بھیڑ اور رش اکٹھی ہو جاتی ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے اور فارغ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ویسے بھی تو بتا سکتے تھے یہ مخلص ہے یہ مخلص ہے اور بعضوں کے بارے میں بتایا بھی تھا اور منافعین کے بارے میں بتایا تھا لیکن اپنے فیصلے اور سوچ سے بعض دفعہ کوئی انتخاب کرے تو لوگوں میں وہ کھل کر سامنے نہیں آتا مگر ایسے حالات میں جب وہ کھل کر اس کا کردار سامنے آتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے تو سبھی مان لیتے ہیں رہتی دنیا تک اس کے چرچے اور تذکرے ہوتے ہیں اب بکر ہی اس قابل ہے کہ وہ خلافت کے حال ہو عمر ہی اس قابل ہے کہ شجاعت اس کا وصف عثمان ہی اس قابل ہے علی المرتضیٰ ہی اس قابل ہے تو دنیا والوں کو دکھانا ہوتا ہے یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ وہ جماعت صحابہ جن کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر سے آگے کی آیت بڑی عجیب ہے یہ ہے رخو نمبر پندرہ کی آیت وما محمد اللّہ رسول خلطن انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا صحابہ نے سوچیا بھی نہیں سی حضور اللہ کو چلے گے جب زیادہ محبت ہوتی ہے نا تو یہ خیال بھی نہیں آتا خیال بھی نہیں آتا کہ وہ چلے جائیں تو سوچا بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ایک دکھایا واقعہ خبر مشہور کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے دندانے مبارک زخمی ہوئے اگلی مبارک زخمی ہوئی اور خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں چپ گئی اور خبر مشہور ہو گئی اور دکھلایا کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ دیوانے یہ شمع کے پروانے ان کی حالت کیا ہوتی ہے جب خبر بعد میں جھوٹی نکلی تو بارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے پھر اللہ کہتے ہیں وہ ماں محمد اللّہ رسول قد خلط قبل رسول محمد خدا نہیں ہیں خدا کے رسول ہیں ایک نہ ایک دن انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے افہم ماتا اتلا اگر وہ رب کے پاس چلے جائیں یہ شہید ہو جائیں ان قلب تمالا اقابلم تم دین کو چھوڑ جاؤ گے رب اور رب کا دین زندہ بھائی فلئی یسول اللہ شع اگر کوئی دین کو چھوڑے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا رب کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اس اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ اور سیرت کی کتابوں میں منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا دس جی دنیا سے چلے گئے صحابہ کا یہ حال تھا کہ کچھ صحابہ ہوش ہو کے گر گئے تھے اور کچھ صحابہ نے یہ دعا کی تھی سیدت کی کتابوں میں یا اللہ یہ نگاہیں اب حضور کو نہیں دیکھ سکتی ان کا فائدہ نہیں ہے ان کو لے جا اور واقعی نبینہ ہو گئے تھے عبداللہ بن زید کے بارے میں حضرت عمر تلوار کھینچ کے آگے تھے جس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کا سر کلم کر لوں گا یہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے واپس آئیں گے ہمارے ہمارے پاس آئیں گے ایسے گئے جیسے مصع السلام تو رات لینے کے لیے گئے تھے کوہ دور پر ایسے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حالت جس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی طبیعت اور مزاج حضرت ابو بکر صدیق آئے آ کر سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے لئے. انہوں نے یہ آیت پڑھی اللہ کی حمد و ثناء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد آپ کا بوسہ لیا پیشانی کا اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول رسول لوگ کہتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ یہ آیت آج کے موقع کے لیے ہی ناصل ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا پوری امت کو سنبھالا اور قیادت کا فریضہ تو یہ نکھار انہی واقعات سے ہوا عام طور پر جب ہر وقت میں سہولتیں آسانیاں فتوحات اور یہ سب چیزیں اچھی اچھی چلتی رہیں تو تربیت نہیں ہوتی تربیت وہاں ہوتی ہے جہاں آزمائشیں تکلیفیں پریشانیاں غم کی حالت زخم تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ایمان کتنا ہے اللہ اکبر اور پھر اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کے کچھ احوال کا ذکر کیا اور ان کی مثالیں دی کہ پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں بھی انہی حالات سے گزرے اور انہوں نے صبر و استقامت دکھائی اللہ رب العزت نے انہیں فتوحات سے نوازا یازینہ الزین کفر اگلے رقوع میں رکو نمبر سولہ میں اللہ رب العزت دوبارہ سے اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کافروں کے پیچھے مت چلو اور ان کی بات مت مانو اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا قدموں میں ڈگمگا جائیں گے قدم اسلام کے اوپر پختہ نہیں رہیں گے اسلام پر پختگی یہی ہے اپنوں سے تعلق قائم کیا جائے ولاقس حکم اللہ وعدہ بیزنی پھر قزو بدر کے احوال کا تذکیرے کا تسلسل کے ساتھ سکر فرمایا اللہ نے پہلے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تم کافروں کا تعاقب کر رہے تھے اور ان کو کاٹ رہے تھے غنیمتیں اکٹھی کر رہے تھے حتٰذا فشیل تم ودنازا تم فلا مر وا صحیح تم امباد ماں راک ماں پہلے تمہیں پسند کی چیز نظر آئی اللہ نے دکھائی فتح نصیب ہوئی اس کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا حضور کے حکم کو اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے اگرچہ اشتہادی ہی صحیح لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ میرے نبی کی ادنا ادنا حکم کی خلاف ورزی ہو تو تنازع ہوا اللہ تعالیٰ اس کو اسان شمار کرتے ہیں اور اسے دنیا طلبی سے تعبیر کرتے ہیں اللہ اکبر آپ اس کو ضرور دیکھیے گا آیت نمبر 157 سو, سو, سو اللہ اپنے نبی کی تیار کردہ جماعت صحابہ کی غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اللہ کہتے ہیں ولقد میں نے معاف تو تمہیں پہلے کر دیا ہے اللہ وحبا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں صحابہ کا بغض ہے ہو سکتا ہے کوئی اس واقعے کو بنیاد بنا کے صحابہ کے متعلق تان و تشریح کرے اور جی وہ بھاگ گئے تھے قصبۂ احد کے اندر فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا اللہ نے کہا کسی کے دل میں اگر بغض ہو وہ ایسی کوئی بات نہ کر سکے بلا قدافان میں اپنے نبی کے صحابہ کو معاف کر چکا ہوں اور یہ ایک مقام پر نہیں کہا آیت نمبر 152 میں کہا ہے اور پھر آیت نمبر 155 میں کہا ہے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے اور پھر آیت نمبر 159 میں اللہ کہتے ہیں فبیما رحمت ولو جتنا میں نے بھی معاف کر دیا ہے آپ بھی معاف کر دیں بخش دیا ہے آپ بھی بخش دیں بسر اللہ اور دوبارہ سے ان سے اسی طرح مشورے لیا کریں جیسے پہلے مشورے لیتے ہیں اللہ کوئی گنجائش رہ گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی پہلو اور حوالے سے صحابہ کے اختلافات کو اجاگر کر کے ان کے متعلق زبان تران و تشریح نراز کرے قرآن میں جہاں کہیں اللہ اصلاح فرماتے ہیں وہاں محبت کا اظہار بھی فرماتے ہیں غلطی کی اصلاح ضروری ہوتی ہے آدمی کے گھر والوں سے غلطی ہو جاتی ہے جب بیٹے کو سمجھانا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہتے ہیں چل معافی مانگ تو والدہ بھی کہتی ہے ابو کو کہہ دے کہ میں نے معافی مانگ لی ہے تو ساتھ ساتھ سمجھایا بھی جاتا ہے کہ نے ایسے کیا نے ایسے کیا یہ ایسے کرنے کی جو فہرست بتائی جاتی ہے یہ محبت کے لیے بتائی جاتی ہے اور جس سے بغض ہوتا ہے اس کو یوں نہیں کہا جاتا کہ جا میں نے معاف کر دیا لیکن اصلاح کر لو حالات کی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے والا قدافان اللہ تعالیٰ نے غذب بہت میں نین کا خلب تاری فرما دیا اتنی نیند کہ حضرات صاحبہ کے ہاتھوں سے تلوار چھو جائے میدان عہد میں نیند تاری ہو گئی یہ سکون کی علامت ہے غزوہ میں جہاد میں نیند کا تاری ہونا اللہ کی طرف سے تسکین کی نشانی ہوا کرتا ہے پھر اللہ رب العزت نے کچھ منافقین کے احوال کا ذکر فرمایا جو حضرات شہید ہو گئے تھے ان کے متعلق منافقین یہ کہتے اگر یہ ہمارے پاس ہوتے نہ جاتے وہ تین سو واپس چلے گئے تھے عبداللہ بن وی کے ساتھ اگر یہ واپس ہو جاتے ہمارے ساتھ تو آج قتل نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے لیے جہاں مرنا مقدر تھا رب کی تقدیر اسے کھینچ کر وہاں لے دی جو رب کے فیصلے ہیں وہ پورے ہو کر کے رہتے ہیں اللہ اکبر آگے اللہ رب العزت ایک اصول ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 160 سو ساٹھ میں کم اللہ فلاح الْكُمْ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور اگر خدا تمہارا مقدر رسوائی بنا دے تو کوئی تمہیں عزت نہیں دلا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اور ان کے مناسب نبوت کا تذکرہ کر کے اپنے احسان کا اظہار کرتے ہیں لقد من اللہ علیہ وسلم اللہ نے احسان کیا ہے صحاب ایمان پر کہ اپنے پیغمبر بھیجے ہیں جو تلاوت آیات کریم فرماتے ہیں آیات قرآن کریم فرماتے ہیں تسکیہ کرتے ہیں تعلیم کتاب و حکمت کرتے ہیں وہ ان قانون قبض الفیظ مبین گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے کے اوپر انہیں قائم فرماتی پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے درجے کا ذکر کیا جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے ولا تخصب الزین کتل اللہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں ان کا اعزاز یہ ہے کہ انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے بل آہیا وہ زندہ ہے ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ وہ حص و حرکت کر رہے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں بل بلاحیاہ زندہ ہے اور آگے بڑھ کر اندر اب بھی انہیں رزق مل رہا ہے جنت میں جو ملے گا سو ملے گا ابھی بھی رزق مل رہا ہے کیسے رزق ملتا ہے اللہ کو معلوم اگر اللہ اسی لیے کہتے ہیں فریحین بما آتاہم اللہ ہماری نظر میں اس میں حص و حرکت نہیں لیکن اللہ کہتے ہیں وہ جو شہید ہو گیا ہے جو رزق پا رہا ہے وہ خوشی منا رہا ہے بما آتا نے جو اپنے فضل و کرم سے اسے نوازا ہے بس یس سب شیرون بل من خلفہین اور اپنے بہن بھائی ایزہ قارف جو ابھی آئے نہیں ہیں مگر وہ منتظر ہے اور ان کے لیے بھی وہ خوشی کا پیغام رکھتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ شیرون لَمْ لذیل بِهِمْ مِنْ کو بھی خلفین گویا انہیں کہہ رہا ہے کہ اسی رستے پہ چلے آنا یہ رستہ بے خوف ہے اس میں کوئی غم نہیں ہے اللہ فن علیہ وَلَا هم اللہ نے ہمیں بتایا شہید کے یہ احساسات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں وہ مر گیا ہے لیکن دنیا سے پردہ ہوا ہے عالم برزخ میں پہنچ گیا ہے بلکہ شہید کو تعلق ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کسی مومن کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے اٹھارہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی تعریف فرمائی ہے جو زخم خوردہ ہونے کی حالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے کافروں کی کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہوا یہ غزل بخد میں اس کے اختتام پر بظاہر مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا لیکن کافر بھی کوئی مکمل فتح یافت نہیں ہوئے ان کا بھی یہ تھا کہ جلدی سے بھاگے یہاں سے نکلے جیسے کوئی کسی کو نیچے گرا کے جو ہے وہ ڈر رہا ہو کہ یہ اگر اوپر آ گیا تو اس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے ان کی کیفیت ایسی تھی کافروں کی تو وہ ملی جلی فتح تھی کوئی فتح نہیں تھی تو وہاں سے بھاگے بہت سے اور مکہ کی طرف جا رہے تھے رستے میں جا کے کہیں کافروں کو خیال آیا بڑی دور نکل کے کہ ہم تو ایسے ہی آ ہیں اگر ہم تھوڑا سا اور زیادہ کچھ کر لیتے کوشش تو مسلمانوں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خیال سے مطلع فرما دیا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ جو باوجود اس کے کہ غزے کے بعد احد کے زخم ان کو لگے ہوئے تھے کسی کے پاؤں میں زخم ہاتھوں میں زخم سر میں جسم میں زخم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جو میدان احد میں شریک تھا وہ دوبارہ نکلے اور کافروں کا تعاقب کرنا ہے تو فوراً وہ سارے صحابہ مسلّہ ہو کر باہر آ دے اور کفار کے تعاقب کے لیے حضور کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اللہ اپنے نبی کے ان صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ دین استجاب اللّہ ور جنہوں نے بات مان لی اللہ کی اللہ کے رسول کی میں بادمہ آصاب الکر ہو ہوں حالانکہ وہ زخم خوردہ تھے ہمیں تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں آج بڑا مشکل ہے مسجد میں جانا آج سارے کام ادھر ہی کر دیتے ہیں لیکن ان جماعت صحابہ کے ایمان کا کیا مقام لڑنے کے لیے چلے الاسد کے مقام پر پہنچے ایک مقام ہے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر وہاں پر پہنچے تو وہ وہ جو کافی پروگرام بنا رہے تھے کہ دوبارہ واپس جانا چاہیے ان کو اطلاع ہو گئی کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں ہمارے اب ان کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ ہمارے تعاقب میں وہ نہ آ جائے ہمارے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانا نہیں چاہ جا رہے تھے بس ایک تو صحابہ کے امتحان مقصود تھا دوسرا ان کی تدبیروں کو ناکام کرنا مقصود تھا تو وہاں جاتے جاتے ان کے سردار نے کافروں کے سردار نے ایک آدمی جو ادھر کو آ رہا تھا اس کو کہا کہ مسلمانوں میں جا کے یہ خبر پھیلا دو اور ان کو بتا دو کہ ہم دوبارہ سے پوری تیاری کر کے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اس نے آ کر اسی طرح بتایا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اللہ قال قالل الناس ان الناس قد جمعوا فخ شو ہوں آ کے ڈرایا اس نے وہ بڑا تیار ہو کے آ رہے ہیں دوبارہ اللہ کہتے ہیں فزاد میرے نبی کے صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہو گیا وکال اللہ نے صحابہ کا جملہ نقل کیا ہے یہاں اس وکالو اور وہ کہنے لگے آگے سے حسب اللہ ہم پڑھتے ہیں ساری یہ جملہ حسب اللہ ونوکیل حقیقت میں یہ صحابہ کی زبانوں سے نکلا ہوا وہ جملہ ہے جب زخم خوردہ حالت میں حضور نے ان کو کہا تھا تو وہ کفار کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے تھے اور उधर سے ان کو پیغام پہنچا کے وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں ان زخمیوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہمارے لیے اللہ کافی اور وہ ہمارا کارساز ہیں ان لوگوں کے اوپر لوگوں کی زبانیں طعن و تشنیع کرے جن کے جملے اللہ قرآن کا حصہ بناتے فنقلبوا بنعمت اللّٰه و فضل لمین سے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ نے فتح سے او حد کی فتح مکمل نہیں ہوئی کافروں کو جو باغے اس کی فتح ہوتی ہے فتح تو اس کی ہوتی ہے جو تعاقب کرے تو حقیقت میں یہ فتح مسلمانوں کی ہے باقی اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں شہادت قبول فرمائی اللہ نے عطا فرمائے درجے مرتبے اللہ پر ولا حل جو سارے سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے بھی ذہن میں آئے گا سوال اس زمانے میں بھی, بھی لوگوں کے ذہن اگر کافر پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا عیش و عشرت کا سامان کیوں دیتے ہیں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے آیت نمبر 176 ایک سو چھہتر میں ولا حل کلزین یو سارے انََ نہیں شعد اللہ اللہ حضرت اللہ دنیا میں ان کا حساب و کتاب چکا کے آخرت میں ان کو بالکل محروم اور جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہیں اس لیے کچھ نہ کچھ کسی نے اچھے عمل کیے ہوتے ہیں کسی کا خیال کسی کا کوئی کافر ہوسپٹل بنا دیتا ہے کوئی سکول بنا دیتا ہے کوئی کالج بنا دیتا ہے کوئی رفائی ادارہ بنا دیتا ہے ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا تو اللہ اس کا حساب دنیا میں بے پاک کر دیتی ہے اس وجہ سے دنیا کی عیش و اس کو مل جاتی ہے آخرت میں وہ محروم ہیں اور ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ان نملی نم لی لز و اسما کافروں کو اس لیے دنیا میں عائش و عشرت ملتی ہے کر لیں اور گناہ جب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے سخت گرفت اور کر لیں کہاں تک جاؤ گے تاکہ پختہ طور پر ثبوت جرم ہو جائے اور جب پکڑ آئے تو پھر کوئی بہانہ نہ رہے اس کے پاس لیزداد اسما گناہ میں بڑھ جاؤں کہاں تک جا سکتے و لحم عذاب کو آذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے دوسری طرف یہ بھی سوال پیدا ہوا پھر مومن اللہ کو بڑے پسند ہیں اور اللہ کہتے ہیں ایمان کے اوپر استقامت اختیار کرو مدد الہی تمہاری منتظر ہے تو پھر اللہ تعالی مصیبتوں میں کیوں مبتلا کرتے ہیں ازمائشیں کیوں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان اللہ تمال دیکھا دیکھی کئی لوگ آ جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والے بڑے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گند کو الگ کر دے اور مخلصین کو الگ کر دے اور دنیا میں نکھار سامنے دکھا دے اپنے نبی کو تو اللہ خود بھی بتا دیتے لیکن سب کو دکھا دے اللہ اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہیں یہ فلاں جگہ یہ قاری یہ قرآن یہ حافظ قرآن یہ معلم قرآن یہ امامت کے لائق یہ مسلح کے قابل تو کسی کے ذہن میں ادنا ادنا شبہ نہ ہو یہ جماعت ان کی تیار کردہ مخلصین کی ہے جو ہر آزمائش میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں ولا یا سبن خلون اللہ وہ خیر الحم آگے ان لوگوں کے بخل کی مذمت ذکر کی گئی ہے جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے فرمایا ان کی یہ چیزیں توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دی جائیں گی ولی اللہ میرا سماواتی یہ چیزیں ان کی نہیں ہیں اللہ کا عطا کردہ اسباب باب و ساما تو اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہیے جب اللہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کا حکم آیا یہودی بڑے گستاخ بے ادب لوگ ہیں اللہ کے متعلق کہنے لگے ان اللہ فقیرن اللہ فقیر ہو گیا ہے وہ نہن و اور ہم بڑے مالدار ہیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ صدقہ خیرات کرو اللہ کہتے ہیں صنعت تب ماقال ہم لکھ رہے ہیں تمہاری ایک گستاخی کو وہ قتل حم بغیر حق ہمیں یہ بھی پتہ ہے تم نبیوں کو نا قتل کرتے رہے ایک وقت پر عذاب تمہارا مقدر ہے انتظار کرو اس وقت کا اللہ اکبر یہودی ایمان نہ لانے کے متعدد بہانے کرتے تھے جی ہم اس لیے نہیں مان رہے یہ وہ والے نبی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے ہیں اور ان کو ڈرایا ہے کہ آخرت سے فکر کرو اور حق کو کھول کر کے بیان کر دو اور پھر اہل ایمان کی تسلی کا تذکرہ فرمایا لتسما مین اللہ جزین ات الکتاب امن قبل دین کی دعوت سے وابستہ لوگو اپنے دل کو مضبوط رکھو ایسی باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی تم ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا اور نہ اپنے کام کو چھوڑنا ان تصویر و تک تک ہو صبر و استقامت اور تقوا کے رو صاف سے متصف ہو جاؤ فی نظال یہ آپ کو العظم لوگوں میں شامل کرتی ہے بھائی زخ اللہ نہ توبین نہ تمہ نہ ہو ان لوگوں کی مذمت ذکر فرمائی ہے جو اصل ذمے داری نہیں پوری کرتے لیکن اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری تعریفیں لوگ کرتے رہیں اللہ اللہ تخصین جو کام نہیں بھی کیے لوگ ہمارے کارنامے سناتے رہے اپنے بورڈ لگاتے ہیں فلان فلان, فلان نے یہ کیا ہم نے وہ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے حقائق کو بیان کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے آگے وہ آیات مبارکہ ہیں رقوع نمبر 20 جو صورت الصورا عالحمران کے آخری رقو کی آیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے وقت فجر سے پہلے اٹھا کرتے تھے تو ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس میں اس سے قبل کی آیات میں تو منافقین اور یہودیوں کی مذمت ذکر ہوئی ان آیات میں اللہ تعالی نے خدا پرستوں کی خدا پرست اور حق پر اس جماعت کی تعریف فرمائی اور ان کے حالات کو ذکر کیا ہے وہ توحید پر خود بھی قائم ہیں توحید کی دعوت بھی دیتے ہیں اور آیات الہی میں تدبر اور غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت پر استدلال کرتے ہیں اور شب و روز شب زندہ دار رہتے ہیں اور دن میں اللہ کے احکام کی تعمیل کے لیے وہ فکر مند رہتے ہیں آگے دعائیں ہیں ان حضرات کی ان دعاؤں کا تذکرہ کیا اے اللہ یہ سارا کا سارا نظام عالم یہ تیری قدرت کی نشانی ہے یہ تھی نے ابس اور باطل نہیں پیدا کیا اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما اے اللہ جسے تو آگ میں داخل کرتے حقیقت میں وہ رسوا ہو گیا ہے اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا ہم نے لبیک کہا اور اس پہ ایمان لے آئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما تیرے رسولوں سے اپنے رسولوں کے ذریعے جو تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما اور ہمیں قیامت کے دل رسوانہ فرمانا ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے یہ دعائیں جب پڑھی جائیں تلاوی میں تو آپ دل دل میں عموم کہتے رہیں اللہ ہم سب کے لیے یہ دعائیں قبول فرمائیں آ کے اللہ نے قبولیت دعا کا ذکر کیا میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور انہیں مشقتوں پر ادر و ثواب عظیم سے نوازتا ہوں اور پھر اللہ کی میزبانی کا ذکر کیا ہے نظلم اللہ قیامت کے دن اللہ ان کی میزبانی فرق کیا. جن کے حق میں یہ دعائیں قبول ہو گئی اور جو حق پرستوں کی جماعت ہے اس صورت مبارکہ کہ بالکل آخر میں اللہ نے چار لفظ بولے ہیں یا امن اس کا مطلب ہمیں بول رہے ہیں اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات اسبرو، سبر اس برو صبر اختیار کرو ساب اور ثابت قدمی اور جم جاؤ ڈھاوا ڈول نہیں ادھر کسن کے ادھر چلے گئے ادھر کسن کے ادھر چلے گئے جم جاؤ ورابطو سرحدوں کی حفاظت کرو نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت توحید کی حفاظت ایمان کی حفاظت اور اپنے ملکی سرحدوں کی بھی حفاظت راہ بیتو ود اللہ اور اپنے اندر تقوی پیدا کرلو یہ چار وصف پیدا کر لو لال لکو کامیابی تمہارا مقدر ہے لاپس کنسی فک